بسم اللہ الرحمن الرحیم و رحمۃ علی محمد و رحمۃ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مختلف سکر موجود تمام خانہ اور میدان موجود خانہ سب کچھ مجھ سے بات کرتے ہیں باقی سمین کو بھی سلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار سایہ کتاب فقل حود باب و طلاق نمبر دو آب لو کی مبارکہ چاروں اس میں طلاق کے بارے میں مختلف احکامات پر بات کا فرما رہے ہیں اور پہلے جو بات کریں جو ہے اگر میں درمیان نہ اچھا ہو جائے ہاں جی اور آپس میں جو ہے لڑائی جھگڑا پھر اختلافات بڑھ جائے تو فرماتے ہیں حاکم اسلامی ان کے دونوں کے جو ہے مسائل کو غور سے سنیں جو ہے مسائل اور جو بھی پریشانی ان کے اس کو سنیں اس کے بعد اگر وہ دونوں کو آپس میں صلح کرا سکتے ہیں تو صلح کرنا مقدم ہے اگر دونوں کسی سے بس اللہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو آپ آدمی مل بیلنے کے زندگی گزارنے تیار نہ ہو پھر حاکم ان کو جدا کریں آگے طلاق کے الفاظ کیا کیا ہیں ان میں آپ دو طرح کے بارے میں مانیں ایک طلاق کے سر الفاظ ہیں ایک ایک کنایا اشارے کے الفاظ ہیں ان پر تفصیل باز کریں تو آج کے اندر جو ہے یہاں سے وَین کا نا ہاں جی سوال نمبر ایک چوران، کا دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے وعین کا نا دلیل الواضح اگر ہو کوئی واضح دلیل علاشوز یعنی بیوی بی کی نافرمانی کا بیوی بی طرف سے کشیدگی کا یا دونوں طرف سے کشیدگی کا نشوس کی معنیٰ نافرمانی کشیدگی آپس میں جھگڑے کا معنی میں آ جاتا ہے عام پر نوشوس نافرمانی کے معنی میں آتا ہے وہی کہنا دلیل اگر واضح ہو کوئی واضح النشوز ہے آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے جھگڑے اور شدید اختلافات کا ایک حقوق کے عدمِ رعایت کا واضح دلیل ہو تو فیجب و واجف الحاکم حاکم اسلامی پر ہاں جو ہاں جی حاکم ولازم الفت شاہ علامہ ان دونوں کے حالات پہ تفتیش کریں یعنی تحقیق کریں دونوں کے مسائل سنیں اختلافات کی وجہ سنیں ہاں جی اور دیکھیں وہی ان کے آپس میں ان کو زندگی کو دوبارہ جوڑ سکتے ہیں نہیں جوڑ سکتے ہیں یا جو کشکلات ہیں اس کو دور کر سکتے ہیں نہیں دور کر سکتے ہیں جو کو پابن کا سہن نہیں کر سکتے ہیں تفصیل ان کا سنیں اب یہ حاکم شمارات کو نے یہ بابر ہی جن میں بعد میں آئے گا حاکم شمور فرماتے ہیں وہ عالم دین ہیں جو شریعت کا عالم ہو اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہو اور عادل ہو قسم کے رشوت خوری والوں کے تمام جو ہے الزامات سے پاک ہو اور دین بھر دین جانے والا دین پر عمل کرنے والا اور لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرنے والے شاخ کو حاکم ہاں اسلامی سے تعبیر کیا ہے نرواش دنیا میں اگر یہ عملی شکل اختیار کرے تو ہمارے کی پرانی طریقہ اس کے ذمے میں یہ چیز آ جاتی ہے یہ ورنہ جو ہے آج کل یہ کام عدالتیں بھی کرتے ہیں دونوں کی دلائل سنتے ہیں پیانات سنتے ہیں پھر آپس میں صلح ممکن ہوا ہے تو صلح کرا دیتے ہیں ورنہ الگ کرا دیتے ہیں او بھیا جو واجب حاکم بتشال دونوں کے حالات کے تحقیقات کریں تفتیش کریں کو کہاں سے ہو رہا ہے حقوق کو ذائقوں کون اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح سے جو ہے پورا نہیں رہا وہ یہ حقیقی کا اور صحیح تحقیق کریں یہ حاکم انشوزہ ایک اختلاف جھگڑا کشیدگی مین ہوں مرد کی طرف سے او منہا یا الگ من طرف ہو مذکر کے زمین ہا مونس کے ضمیر ہے نہیں اس کی طرف سے یا نشور کی طرف سے اومینا خاتون زوجے کی طرف سے کس کی طرف سے نافرمانی ہے جھگڑے کی بنیاد کون بن رہا ہے ہاں کس کی باتیں کس کے عمل کس کے کردار کس کا رفتار بن رہا ہے اس میں تحقیقات کریں تحقیقات کے بعد وایوس لحاظہ اور اصلاح کے نش ان دونوں کی اس کا کشیدگی کو ختم کریں آپس میں صلح کریں مصالحت کریں جس کو پاون کر سکیں پسون کرائیں ہاں اور اس طرح ان کے آپس میں جھگڑے کو ختم کریں ان کے آپس میں زندگی کو جوڑیں لیکن وہ علامہ یوکمال لیکن اگر قبول نہ کیا جائے اصلاح کو یہ دونوں بالکل تیار نہیں ہیں دونوں اپنے اپنے موقعے پر ڈٹے ہوا ہے کوئی بھی اپنے اندر لچک پیدا نہیں کرتے ہیں اور اپنے ضد اور انا پر دونوں ڈٹا ہوا ہو تو اس سر میں کیا کریں تو یہ فرق بے نعمت و حاکم جدا کریں گے ان دونوں درمیان ان دونوں کو جدا کریں گے طلاق دلوائیں گے مرد سے جو طلاق دلوائیں گے اس طرح ان کو آپس میں جدا کریں گے امت طلاق جو ہے ابا طلاق جو ہے یہ حاکم کی ذرائع سے کرے گا لیکن طلاق بالیخی یعنی پہلے کہا طلاق مرد جو ہے بےدون جور عراق اقر شعور سب کو ہو ارادہ ہو طلاق طلاق ہو جاتے لیکن ایک طلاق وہ تعلیق ہو وہ امن اما وہ طلاق اماں طلاقوں بھی تعلیق کسی چیز سے معلق رکھے طلاق دینا بھی ہم نے کسی کام کے سمجھ فلاں کام ہو جائے تو تم کو طلاق مطلب بولے تم مگر ادھر جائے اپنی ماں کے گھر جائے یا بھائی کے گھر جائے فلاں گھر میں جائے تو تم ان طلاق تو یہ شرن طلاق نہیں ہوتی اس کو طلاق دیں طلاق تعلیق معلق لٹکائے گیا کسی شرط کے ساتھ اگر تم نے یہ کام کیا تو تم انطلاق طلاق ہاں جی اگر تو اگر تم فلاں جگہ پہ گیا تو تم طلاقی اس طلاق کو طلاق مشروط کہا جاتا ہے طلاق تعلیق کہا جاتا ہے شہر سے فرماتے ہیں سے بھی طلاق فلے تو یہ ان طلاق نہیں ہے اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے تو پھر اس نے یہ جو بات کی ہے ہاں جی اگر تم وہاں جائیں تو طلاق سے کیا مطلب ہے اس کا کچھ فرق نہیں پڑے احمد اللہ کن تغلیز ان حقیقتیں یہ ایک جو ہے من کے شدت اختیار کرنا ہے تھوڑا سا تاکید کا نماز ہے پھر یمینی قسم میں ایک نو قسم کی حکومت یا قسم میں ایک نو تغلی سے شدت پیدا کرنے اگر تم وہاں جائے تو وہاں تو طلاق ہوگا بول تو یہ ایک بات ہے بہت سخت بات ہے تو فرماتی ہیں تو یہ جو ہے اس طرح کے مشروط کر کے بولنا یہ ایک نو تغلی سے شدت کے راہ کو اختیار کرنے ہے ایک یمینی قسم میں بے نلاوام عوام کے دوران تو اسی سر میں فائی والے تو واجب ہے اس مرت پر کفالت الیمین یعنی قسم کی کفالت دے دیں قسم کی کفالت دے دیں یہ شاعر اگر اس نے ایسی کوئی بات کی ہے البتہ اکثر لوگ ایسے پر قسم کے اللہ ساتھ بولتے ہیں واللہ قسم ہے اگر تم نے ادھر گیا تو تم کو طلاق ایسے الفاظ بولتے ہیں تو علیکہ وہ ادھر جائیں تو تمین طلاق قسم ہے واللہ بل لسم الفاظ بولتے ہیں تو اس نے گویا کہ جو ہے طلاق کو مشروع کیا فلاں جگہ پر جانے کو قسم کے ساتھ جو بول دیں تو طلاق تو نہیں ہوگا لیکن اس سے طلاق نہیں ہوگا لیکن یہ طلاق شرس فرماتی ایک قسم میں تاکید ہے لہذا یہ بندہ جو ہے کہ قسم دے دیں کفرائے یمین دے دیں یعنی قسم توڑنے کا جو کہ ہے یہ بندہ وہ چیز دے دیں تو اصل چیزیں شرشید فرمے جاتے ہیں طلاق تعلیق معلق طلاق ہاں یہ شرن واقع نہیں ہوتی ہیں اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے یعنی اگر تم نے یہ کام کیا تو تم ہی طلاق فلاں جگہ پر جائیں تو تم ہی طلاق اس قسم کے الفاظ کہنے سے طلاق نہیں ہوتی ہے ہاں جی آگے فرماتے آپ طلاق کے الفاظ کے ہیں ام طلاق کے الفاظ برت سے طلاق کے الفاظ فعال نوینس کے دو خری ہن ایک تو سریح الفاظ ہیں صاف الفاظ جن میں لفظ طلاق استعمال ہوئے وقت نہیں ہے تو دوسرے اشاروں میں لفظ طلاق تو استعمال نہیں ہوا لیکن جدائی پندرال کرنے والے الفاظ استعمال کیا ہے میاں نے. اما سریح جو ہے سری طلاق کے سریح اور واضح لفظ یہ ہے حکمہ یا قلعوں جیسے مرد کا ہے انت تعلق اپنی مخابط بیوی سے مخاطب کر دیں تو طلاق ہے لفظ طلاق اس میں استعمال کیا علی عمرات ہی اپنی بیوی سے الحاضرت جو سامنے موجود ہے سامنے موجود اپنی بیوی سے مخاطب کر کے کہا انتالقن تو جلاق ہے تو پھر طلاق ہو جاتی ہے اور میں باقی شرط البتہ پورا ہو اور یہاں تے انتی تو کہا اور تو نہیں کہا اور یسکر ہاں بیس میں یا خاتون کا نام لے لیا تو فلاں نام کی خاتون جو میرے زوجہ ہے تجھے طلاق نام لے کے کہا تو فلن نام کے میرے زوج ہے تجھے طلاق تو یہ جو ہے نام لینے کی صورت نام لیں تو بھی صحیح نام لے کے طلاق دے دیں اور یقول یا, یا کہیں حاض اشارہ کرتے ہوئے اپنی زوجہ تب جو مجلس میں بیٹھی ہوئی ہے اشارہ کرتے ہوئے کہا حاض ہی اف جہاج یعنی یہ وہ اشارہ لیں اور ہاتھ سے اشارہ کریں اپنی زوجہ کی طرح اور پھر کہیں حاض ہی طالقتن اسے طلاق بولیں ومیشتہ اشارے سے ومیشن و حاضِ الفاظ اور اس کے الفاظ جس میں لفظ طلاق آ چکا ہوں تو یہ سر اس کو طلاق کے الفاظ میں سے سری الفاظ کہا جاتا ہے طلاق کے واضح الفاظ کہا جاتا ہے جس میں لفظ طلاق استعمال ہو جائے <تصفح> میں اشارہ کنائے کے الفاظ جس میں جو ہے طلاق کے الفاظ سرح الفاظ میں لفظ طلاق نہیں آیا ہے لیکن ایسے الفاظ استعمال کیا ہے جو جدائی پر دلالت کرتی ہے عمل عمل کی نایت الفاظ جو جن سے جو کہ طلاق پر جدائی پر کینایات استعمال ہوتی ہے اس میں جدائی کے کینایا ہے نہیں طلاق طلاق کے کی کینائی کے الفاظ کون سے حقماق الچنچ کا ہے مرت اپنے زور جس معاطب ہو کر حب لوکی اللہ غارب کی حاب الکہ لفظ معنی رسی ہے غارب گردن کے معنی میں تمہارا رسی تمہارے گردن پہ ہو لفظ تجمہ تو یہ ہے ہاں لیکن یہاں مراد کیا ہے تمہارے جو ہے میرے پاس ساتھ جو میرے اوپر تمہاری جو زوجت کی جو رسی میرے گردن پہ ہے اب وہ رسی تمہارے گردن پر ہو اب لوکی تمہارا رسی تمہارے زوجد کے جو عقت کی جو رسی میرے ذمہ ہیں اللہ غارب کو تمہارے گردن پر ہو میں میں ہی واپس پلٹا رہا ہوں یہ بولیں تو اشارے کے الفاظ ہیں اس کو جو ہے مرد کے جو ذمہ داری ہیں خواتین کے حوالے سے اس کو حول سے تابع کیا روجت کے رشتے کو حول اور رسی سے تعبیر کیا یا یوں کا انتخلیت یا کہ تو جو ہے مجھ سے الگ ہو جدا ہو یہ معنی کریں اوبریتن یا تو مجھ سے دور ہو او بائی نتن یا تم مجھ سے جدا ہو احرامن یا تم سے حرام ہو یہ الفاظ بولے او ابرا تو کہ میں نے تو اس کو بری کر دیا اس معنی میں او انت دنیا یا کہیں تو آزاد تو آزاد اس کے بعد اس الفاظ بولے او اللہ من سوہا او یا عیس جیسے اولافاظ جو جدائی پر درات کرتی ہیں قلما یت الحر وہ الفاظ جو درات کرتے المفالقت پر ہاں جی علم یقن فی لفظ و نہ ہو اس میں طلاق کا نہ بھی ہو ہاں یہ ان کان بھی نہ تھی لیکن جو ہے اگر وہ تو طلاق کے نیت سے دے دیں تو کان طلاق تو طلاق ہوگا ولا یعنی یہ جو کنائی کے الفاظ ہیں اس میں اگر طلاق کے نیت سے یہ الفاظ بولیں تو طلاق ہو جائے گا لیکن یہ کنائی کے الفاظ بولیں لیکن طلاق کے نیت سے نہیں بولا وہ غصے میں بولا ڈالنے کے لیے بولا ہاں جی اس کو پریشان کرنے کے تو پھر اس سے طلاق نہیں ہوتی اس کے نیت پر موقف ہے زیادہ <تصفح> سر الفاظ میں ہاں جی اس میں جو طلاق ہو جاتی ہے جب عرب عربی شاخ جس کا عربی زبان سے آگاہی ہیں وہ پورا مضبوط ارادے کے ساتھ باقی شاید پورا کر کے جب وہ زبان سے انت تعلق ان کے دیتے تو طلاق ہو جاتے ہیں اب یقیناً جو ہے وہ لوگ لفظ طلاق ایسے ہی استعمال نہیں کرتے ہیں جب تک طلاق کا ارادہ نہ ہو ایسے استعمال نہیں کرتے ہیں ہوش حوث جب صحیح ہو تو لیکن جب شوش حوث صحیح ہوتے ہوئے طلاق دے دیں اور طلاق کے صحیح الفاظ استعمال کریں تو طلاق ہو جاتے صحیح الفاظ میں کہنا کے الفاظ میں نیت ہو تو ہو جاتے نیت نہ ہو تو نہیں ہوتے احمت و جائزے یوک کے لائیے کہ مرد کے لیے شعر کے رجائے سے کہ وہ وکیل بنائیں اپنے غیر کو لی تعلقہ تاکہ وہ مرد غیر تلا دے دیں لی تعلقہ بھی وکالت ہی تاکہ وہ وکیل جو ہے اس مرد کی وکالت میں اس خاتون کو تلا دے دیں یہ جیسے وجوز یوک کے لجائس وکیل بنائیں غیر اپنے غیر کو شہر اپنے غیر کو وکیل بنائیں لیے تعلقہ تاکہ وہ غیر تلا دے دیں وہ بھی وکالت ہیں اس اس مرد کی وکالت میں احمد و ایجوز جیسا وقت کے لئے کہ مرد وکیل بنائیں تلا دینے کے لیے زوج ہو اپنی بیوی بی کو فی تجلی کی نفسیا خود کو خاتون خود کو تلا دینے کے لیے مرد اتھارٹی خاتون کو دے دیں طلاق کا اتھارٹی خاتون کو دے دیں اور خاتون خود اپنے آپ کو تلا دے دیں ہاں تو یہ بھی صحیح اگر مت اس کے حوالے کریں تو یہ ذمہ داری پھر آگے ہمتیں و طلاق و طلاق کا لفظ جو ہے جدائی جو, جو ہے ویسے ہو صحیح ہے واقع ہوتے ہیں بھی آئی لسان جس زبان میں بھی ہو جس زبان میں بھی طلاق دے دیں ہاں جس طلاق ہو جاتے اس کے لیے اچھا حد من عربی زبان ہونا ضروری نہیں ہے ہمارے وا طلاق و طلاق یس ہو صحیح بھی آئی لسانی کسی بھی زبان میں واقعہ واقع ہو جائے اور اگر باقی شرائط شارہ پورا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے اور بتارت میں اور جس عبارت میں بھی وہ پڑھیں طلاق کا الطلاق کا شگار کان لیکن کانت بھی نہیں طلاق اور وہ نیت طلاق کے نیچ ہو ہاں جی طلاق کے نیچو و لو جو ہے الفاظ کے نہ کے الفاظ کیوں نہ ہو ہاں تو طلاق ہو جاتی جیسے متیں مطلب وہ طلاق و طلاق یہ ایسی وہ صحیح ہے بھی آئی لسانی واقعہ جس زبان میں بھی واقع ہو جائے اردو انگلش فارسی جو اس میں بھی ہو وہ بھی آئیے اور جس جس جس الفاظ میں بھی ادا کریں ہو جاتی ہیں لیکن کانت بھی نیت طلاق البتہ وہ عظیم الفاظ طلاق کے نیت سے ہو تو ہر طلاق تو طلاق ہو جاتے لیکن اگر طلاق کے نیت سے نہ ہو ایسے شوقیہ بول دیا یا غصے میں بول دیا لیکن طلاق کے لفظ طلاق اس میں نہیں ہیں لیکن دوسرے الفاظ اس مرت جو جدا پذات کرتا لیکن اس نے طلاق کے نیت سے وہ الفاظ نہیں بولا تھا وہ اسے غصے میں ڈالنے کے لیے بولا تھا ہاں جی تو اس لئے میں اس خاتون وہ خاتون اس مرد سے جدا نہیں ہوتی ہے وہ کماکان اس سے زوجا رہتی ہے تو آج کے اندر یہیں پر ہم اتفاق کرتے